اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ ازمے میں اسی کا مکھ ہے اور اسی کی تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے